سورة ياسين بسم الله الرحمن الرحيم يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم تلو قوما ما انذر اہم فهم غافلون شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے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 لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَىٰ الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ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 فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ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 پالو رب نیال کم لوسل و ملین انم پالو ان پ ل إِلَّمْ تَاتَهُ لَ نَوْجمَن النَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّ عَذاَابُ أَلِيم قَاوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِذُكِرْتُمْ ببلَلْأَاتُمْ قَوْمُم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 بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو جس مری الکم اجر محت اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیسے چلو ایسوں کے جو تم سے صلح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ نو نو نیا پی بل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 سو میری بات سن رکھو تیل دل جن چکئی تقومی ربی و جاننی مینل مکر حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا بولا کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا مل نال وَمَا مسم من من من ک فامدو یسوت نالل نائب میم میرا سولین بِهِ بی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 وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمسُ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ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 اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں وہ ات الحم امل نہ دریت ہوں فل فل کل مشہور وہ لو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 اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو ان کا کوئی فریادرس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون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 وت مل سوحت خوم و ہومیہ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 وہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی کہ سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہوں گے فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ان بل ج فی شغل فکی ہوں ہم و از وجوہ فی غل مت کی اہم فی ہے فکی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 انَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ جہنم كنتم اليوم بما كنتم اور وہ فرمائے گا کہ گناہ تم آج الگ ہو جاؤ اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے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 وَلَْنَ شَاء أُ لَقَ مَسْنَا علىلَ أَعْيُنِهِم فَسْتَبَقُ الصّراطَ فَأَن يُبَصعُون وَلَونَ شَاءُ لَمَسَخْنَاهُم عَلَ مَكَانَتِهِم فَمَستَطَاروا مُضَ وَلَا يَجِعُون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 أولم يروا خلقنا لهم مما عملت فهم لها ملتنا فم لهم فمنها ركوبهم ومنها م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 وت خو می لَا علی ہل وَهُمْ لو نہم جم فَلَا ز قَوْلُهُمْ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 سو مل مل سیاح کال میو مر می کل یو اللہ می امشأها اول مرة وهو بكل خلق علیم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون نار بلولہ ان دش سبئی تم جا کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑاک پڑا جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا